الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ اعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ نماز کے فرائض شرائط واجبات مکمل ہوئے سنتیں بھی بیان ہو گئے نماز کے مستحبات کا بیان ہے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں ضروری ہیں مستحب ہیں مستحب کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اگر ان کاموں کو کریں گے تو ثواب نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے نمبر ایک حالت قیام میں موضع سجدے کی طرف نظر کرنا سجے کی جگہ جس جگہ سجدہ کیا جائے تو جب قیام کی حالت ہو تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے سجدے کی جگہ یہ سجدے کی جگہ کا کی مستحب ہے رکو میں پوچھتے قدم کی طرف نگاہ ہونا یہ مستحب سجدے میں ناک کی طرف نظر ہونا یہ مستحب قاعدہ میں یعنی پڑھتے وقت نظر گود کی طرف ہونا یہ مستحب پہلے سلام میں داہنے شانے کی طرف یعنی دائیں کندھے کی طرف نظر ہونا مستحب اور دوسرے سلام میں بائیں کندھے کی طرف نظر ہونا مستحب جماہ آئے تو منہ بند کیے رہنا یہ مستحب ہے اور نہ رکے تو دانت تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے ہونٹوں کو دانت کے نیچے دبائے اسٹرا کر اس طرح بھی دبانے سے جمائی رک جائے گی اس سے بھی نہ رکے تو قیام میں نینی جب کھڑا ہو تو داہنے ہاتھ کی پشت الٹے ہاتھ کی جو سیدھے ہاتھ کی جو پشت ہے پیچھے کا حصہ اس سے منہ کو ڈھانک لے اس طرح اور غیر قیام میں یعنی قیام کے علاوہ میں بائیں ہاتھ کی پشت سے الٹے ہاتھ کی پشت سے یہ کام کریں یا دونوں میں آستین سے یعنی قیام میں بھی اور غیر قیام میں بھی آستین بجائے پشت کے آستین کو رکھ لے اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑے سے منہ ڈھانکنا مکرو ہے یہ ضرورت تھی اس کی بنا پر ایسے کیا گیا ضرورت نہ ہو اور اس طرح منہ ڈھانکا تو یہ نماز میں مکرو ہے جمائی روکنے کا ایک مجرب ایسا طریقہ جو تجربے سے ثابت ہے اس کو کہتے مجرب جو تجربے سے ثابت ہے اس کو کہتے مجرب تجربے سے ثابت ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہ السلام کو جماعی نہیں آتی تھی کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور انبیاء گرام اس سے محفوظ ہے یا یہی خیال کر لے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جماعی نہیں آتی تھی اس سے بھی جمائی رک جائے گی مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ تکبیر تہیمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالے چادر وغیرہ اگر اوڑی ہوئی ہے تو مستحب یہ ہے کہ ہاتھ کپڑے سے باہر نکالے اور عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ کپڑے کے اندر اس کے ہاتھ رہے نمبر دس جہاں تک ممکن ہو کھانسی دفعہ کرے کھانسی اگر آ رہی ہو تو جتنا ممکن ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے نہ روک پڑے تو پھر تو مجبور ہے جب مکبر حیا الفلاح کہے تو مقتدی و امام سب کا کھڑا ہو جانا یہ بھی مستحب ہے اس کی تفصیل گزشتہ دنوں بیان ہو چکی ہے مقبر قد قامتِ صلاح کہہ تو نماز شروع کر سکتا ہے امام کے لیے یہ بات ہے کہ جب مکبر قد قامت صلاح یہ کہہ لے تو امام اللہ اکبر تقبیر تریمہ باندھ سکتا ہے مگر بہتر یہ امام کے لیے کہ اقامت پوری ہو جائے پھر اس کے بعد تقبیر تیریمہ کہیں پھر نماز شروع کرے دونوں پنجوں کے درمیان حالت قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان کم از کم چار انگل کا فاصلہ ہونا یہ کیا ہے مستحب آخر اب جس کی جیسی جسامت ہے چار انگل پر کھڑا نہیں رہ سکتا تو ظاہر ہے اپنے جسامت کے اعتبار سے اتنے پاؤں کو پھیلا زیادہ نہ پھیلا ہے مقتدی کے لیے مستحب یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ نماز کو شروع کرے جیسے امام نے تقبیر ترما کے لیے بھی تقبیر ترما کے لئے دیگر ارکان امام کے بالکل ادا ساتھ ساتھ کرتا رہے یہ اس کے لیے مستحب ہے سجدہ زمین پر بلا حائل کرے یعنی زمین پر کچھ بچھا ہوا نہ ہونا چادر کا چٹائی کا قالین کا کارپیٹ کا کچھ بھی بچھا ہوا نہ ہونا یہ مستحب ہے اس حالت میں سجدہ کریں اگر کچھ بچھا ہوا ہے تو خیر سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مستحب یہ ہے کہ زمین پر کچھ بچھا ہوا نہ ہو سردی ہو خا گرمی ہو دونوں صورتوں میں مستحب یہ ہے کہ زمین پر کچھ بچھا ہوا نہ ہو یہ نماز کے مستحب بات تھے سلو الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی عز حبیب نماز کے مستخب بات سے متعلق اگر کوئی بات پوچھنی ہوم کی علت میں ایک پاؤں پر مطلب جوڑ دینا پھر دوسرے پاؤں پر توڑ دینا یہ مقصد مستحب ہے یا سنت ہے یہ قیام کی حالت میں کبھی ایک پاؤں پر زور دینا کبھی دوسرے پاؤں پر زور دینا یہ مستحب ہے اس کو تراو کہتے قیام کی حالت میں کبھی ایک پاؤں پر زور دیا سیدھے پاؤں پر پھر وہ تھک گیا تو پھر الٹے پاؤں پر زور دے دیا پھر وہ تھک گیا تو پھر دوبارہ الٹے پاؤں پر زور دے دیا یہ کہلاتا ہے اور یہ سننا مستحبہ مستبا ہے نے جو قیام کی حالت میں قدم کو جھکاو کے لئے ارشاد فرمایا یہ طویل قرآد کے اندر غالباً یہ آپ کو ارشاد فرمائیے اسلام بھائیوں نے شروع مطلب جب اس طرح کا سوال سنا تو ایسی حالت دیکھنے میں آئی کہ مطلب وہ سامنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ تھوڑی دیر یوں کر رہے ہیں اس قدم پہ جھک رہے ہیں اور پوری باڈی جھکا لیا کرتے تھے دوسرے قدم پہ جھک رہے ہیں تو عام دیکھنے والوں نے جو ہے وہ شکایت بھی پیدا کی اس کیا کر رہی ہے؟ نماز میں ہلنا مکرو ہے تو ترابو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب تھوڑی دیر ایک قدم پر رہا وہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ تو یوں کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے اور یہ سلسلہ اس کا جاری ہے کسی ایک پاؤں پر اس کو قرار ہے ہی نہیں تو یہ جھومنا کہلاتا ہے اور نماز میں جھومنا مکرو ہے جیسے کہ آپ سلا تو سلام پڑھ رہے ہیں میں کس طرح آپ جھومتے ہیں یوں تو یوں تو یہ جھومنا اگر نماز میں اس طرح کر رہے ہیں تو یہ مکرو ہے خواہ پاؤں کے زور پر کریں خواہ بغیر پاؤں کے زور پر کریں اسی صورت میں سنت ہے مستحب ہے کہ ایک پاؤں پر زور دے دیا اور اسی پر کھڑا ہے وہ جب تھک جائے تو اب دوسرے پاؤں پر زور دے یہ سنت ہے یہ نہیں کہ مطلب یہ کبھی جھومتا جا رہا ہے یہ جھومنا مکرو ہے مدینہ چودواں مستحب ہے مختی کو امام کے ساتھ شروع کرنا جی اس کی وجہ میں نے کہ تقبیر تحریمہ جب امام کے لے تو امام کے پیچھے وہ کہنے، ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جتنے بھی ارکان ہیں امام کے ساتھ ساتھ بالکل کورس کی شکل میں ذرا کورس میں آتے نہیں پڑتے جیسے امام نے رقو کے لیے تکبیر کی تو وہ بھی بالکل جیسے امام نے علی شروع کیا وہ بھی شروع کر دے امام نے اللہ ہو پڑھا وہ بھی پڑھنا شروع کر دے بالکل اللہ مختلف پڑھنے کا یہ فرض میں یا حضرت نے مطلقاً اس کو لکھا ہے اللہ کہنے کے بعد اللہ پڑھ لے اکیلے نماز میں بھی میں نے کہا نا متلقن لکھا ہے پڑھے پڑھے کوئی قید نہیں جب قید نہیں لگائی فخار نے تو ہم کیوں قید ہاں یہ لکھا ہے کہ زیادہ ذکر، ذکر نہ زیادہ ذکر نہ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے آج اچھا جی آواز نہیں آ رہی آپ تک آ رہی بات چیت قافلے کی ترکیب بن رہی اس وجہ سے کر رہے جانے والے قافلے کی اب تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم یا جانوی سلو الحبیب یہ تمام مستحبات میں سے امام صاحب جو ہیں وہ کسی بھی مستحب کا خیال نہیں کر رہے ان کے پیچھے نماز میں کیا آئے گا کیا مسئلہ ہوگا بلا جائز ہے یہ مقبر قد اقوام پر قد قامت صلاح پر اہلے تو شروع کر سکتا ہے جی باقی کون پوری کرے گا مکبر نہیں امام کے لیے حکومت جب وہ مکبر نے قد قامت صلاح کے دیا تو اب امام تکبیر تریمہ باندھ سکتا ہے اللہ اکبر امام لیکن بہتر یہ امام کے لیے کہ جب وہ پوری کر لے پھر اس کے بعد تکبیر تریمہ باندھے یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کو بیان کر دیا گیا کہ اگر بالفرض فرض کو ایسا مسئلہ آ جائے کہ مقبر نے تکبیر باندھی تو تو کیا میں نماز تو تھا نمازی جماز شروع ہو چکی لیکن امام کے لیے بہتر یہ کہ وہ جب مقبر پوری تکبیر کہہ رہے اس کے بعد تکبیر تریمہ باندھے سجدے کے درمیان ربلی مستحب ہے جی جی مستحب قومے کے اندر یہ سنا ہے کہ مبارک قومے کے اندر جو اس طرح کے اصکار ہیں وہ نفل نماز کے لیے اگر قومے, قومے کے اندر وہ اللہ ربنا والا الحمد جو ہم پڑھتے ہیں وہ مستحب کو سننا دے وہ پڑھے جو ہے یہ فرض میں کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں نفل نمازوں میں مدینہ پہلے سلام میں دانے شانے کی طرف اور دوسرے میں بائیں کی طرف اگر اس طرح منہ نہیں کرے گا تو سلام نام کرے نماز ہو جائے گی السلام کے نام واجب ہے اتنا منہ پھیرنا کہ وہ دیکھ لے یہ سنت ہے اور سیدھی طرف سلام میں سیدھی طرف منہ کرنا مستحب ہے الٹی طرف سلام میں اُلڑی طرف الف کرنا مستحب ہے تو گردن پھیرنا سنت اور مستحب میں آ رہا ہے اور سلام کہنا واجب میں اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے احتیاط پوری کرنے کے بعد یہ کہہ دیا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ نماز اس کی ہو گئی سنت کا تاریخ ہے یہ بعض اوقات یہ کام آتی یہ چیز عقل مندرا اشارہ کافی نا یہ نماز میں اکثر اپنے آزاد اسلام پہ ہلاتے رہتے ہیں پاؤں کے پنجے ان کی انگلیاں وغیرہ لاتے رہتے ہیں اور آگے موو کرتے ہیں اس کے بارے میں ہاں ابھی مدنی مذاکر میں یہی سوال ہوا تھا رمضان میں تو اس میں امیر سنت نہیں جواب ارشاد فرمایا تھا کہ یہ فیلے آبس کے لات تو یہ پاؤں کی جو انگلیاں ہلاتے رہتے ہیں یہ بھی مستحبنی مکرو میٹھے اس اسلائی بھائیوں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاء اللہ عز